نحمده ونسلم على نشن بسم ونسلی الرحمن اس دن سے مستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظنين اللهم ازقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جبارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك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 وقنا عذاب النات يا مقلب القلوب سبِّث قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا إلهي كل شعب بحرمة سيد الأبغار السهل اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها رب يسر ولا تعسر وتنم بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم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 میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے, مصطفیٰ قدامن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مستعفی کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ ان کے جو غلام خلق کے پیشوا ہوئے ان کے جو غلام خلق کے پیشوا ہوئے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں عباد صبا مدینے والے سے جا کہیو پیغام میرا عباد صبا مدینے والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بھی کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی محترم اور پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ہم یہاں پر جس موضوع کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں یقیناً پچھلے تمام عنوانات کی طرح یہ بھی عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے دعا کریں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہے موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے موجودہ حالات کا مؤثر علاج یہ آج کا عنوان ہے ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر کرم فرمایا اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق و سعادت ہمیں نصیب فرمائی کیونکہ دین کا جذبہ قرآن و حدیث سیکھنے کا جذبہ دین کے لیے مسلمانوں کے عروج کے لیے سوچنا اور اپنی آخرت کی فکر پیدا کرنا یقیناً یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جن پر خاص کرم ہوتا ہے سوری آل عمران آیت نمبر ایک سو میں ایک سو چونسٹھ میں پارہ رو نمبر آٹھ لقلم بے شک ضرور اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اس بات افیم رسولہ رسول جب ان میں انہی میں سے رسول کو بھیجا یتلو علیہم آیاتی ہی یہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں علاوت کرتے ہیں ویو ہم اور انہیں سسرا اور پاک کرتے ہیں ویو المحم الکتاب الحکم اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں و ان قانون قبل دلا عمبین اور بے شک یہ لوگ اس نبی کی آمد سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں مبتلا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح آپ نے فرمائی قرآن بیان فرماتا ہے وہ یہ محبوب ان کی اصلاح کرتے ہیں انہیں پاک کر دیتے ہیں انہیں ستھرا کر دیتے ہیں ظاہری باطنی آلودگیوں سے پاک کر کے یہ محبوب دل کو جگمگا دیتے ہیں پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جنہیں صحابہ بننے کا شرف حاصل ہوا اور جن کے دلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک نظر سے جگمگا دیا تو ایک ایک صحابی ایسے جگمگا اٹھے اور آپ کا دل ایسا روشن منور ہوا کہ ہر صحابی کی زندگی ایک نور کا مینار ہے جس صحابی کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے جس صحابی کی زندگی کو دیکھیں ان کے کردار کو دیکھیں تو وہ صحابی جنت الفردوس میں پہنچانے کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کی زندگیاں ان کی تعلیمات ان کے ارشادات اتنے پیارے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک صحابی کی بھی تعلیمات پر غور كريں تو موجودہ مسائل کا حل اس میں موجود ہے موجودہ حالات کا مؤثر علاج ان کے کردار میں ہے ان کی تعلیمات میں ہے سر فتح آیت نمبر انتیس میں میں پارے میں ارشاد ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ودی نماؤ اشد اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ یہ کافروں پر شدید ہیں شدت فرمانے والے ہیں روحما اوبئی نہم اور آپس میں یہ ہمدرد ہیں تو یوں تو ہر صحابی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور موجودہ حالات کا مؤثر علاج ہے لیکن مہینے کی مناسبت سے ہم دو صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم شہادت ہے اٹھارہ ذیل حجا اور دوسرے صحابی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم شہادت ہے یکم محرم آپ کی سیرت آپ کے کردار پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ موجودہ حالات کا جو مؤثر علاج آپ کے کردار میں اور آپ کی سیرت میں ہے وہ کیا ہے یعنی ان کا کردار ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کافروں نے افواہ اڑائی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو کافروں نے شہید کر دیا جب آپ ادیبیا کے مقام سے مکئی مکرمہ سفیر بن کر گئے تھے اور کافروں کو یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ چودہ سو کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ساتھ جو آئے ہیں وہ چودہ سو صحابۂ کرام علی مردوان وہ جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ مکئی مکرمہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰن وہاں پہنچے تو کافروں نے اپنے پاس رکھا روی گفتگو چل رہی تھی لیکن افواہ یہ اڑا دی اور اس افواہ کے اڑانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر مسلمان کوئی سخت رد عمل ظاہر نہیں کریں گے تو ہم واقعی انہیں شہید بھی کر دیں گے تو افواہ اڑا کر وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمان کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو مسلمانوں نے ایک سخت رد عمل ظاہر کیا اور چودہ سو کرام نے یہ بیعت کی حضور کے دستے مبارک پر کہ اگر ایسا کیا کافروں نے یا ایسا کیا ہوگا تو ہم چودہ سو کرام اپنی گردنیں کٹا دیں گے اپنے خون کو بہا دیں گے اور عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے اس سے حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت ہم سب کے سامنے آتی ہے اور پھر اس بیگ وہ فضیلت حاصل ہوئی جو بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے سر فتح کی آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بیعت کے متعلق ارشاد فرمایا ان الريں يبا يو نہ ان اللہ اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت یہ اللہ سے بیت كرتے ہيں يد الف فوقائدى ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اور آگے شاد فرمایا لقد ردی اللہ علیہ المنینا اس یوبا قطحت راتی جب درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی آپ سے تو بے شک اللہ تعالی ان مومنوں سے ان صحابہ سے راضی ہو گیا تو یہ ساری فضیلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کی عظمت کی خاطر بیعت کی گئی اور اس افواہ کا سخت رد عمل ظاہر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان صاحبۂ کرام کے لیے اپنی خوشنودی کا فرمان جاری فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک خاص جو وصف ہے اور موجودہ حالات کا مؤثر علاج ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ آپ بہت زیادہ حیا رکھتے ہیں یہاں تک کہ جب خطبے میں آپ کا نام آتا ہے تو کامل والایمان یہ وہ صحابی ہیں جن کا لقب ہے کامل الحیا ایمان اور حیا میں کامل یوں تو ہر صحابی کو حیا کا وصف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں وہ کمال حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولگ وسلم نے شاد فرمایا تستحیی من الملائکہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالی نے وہ حیا عطا فرمائی کہ ان سے فرشتے بھی ہیا کرتے ہیں اب دیکھیں ایک آدمی غسل کر رہا ہے تو غسل کرتے ہوئے اگر غسل خانہ بند ہے تو مکمل کپڑے اتار کر غسل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور شریعت نے منع نہیں کیا لیکن آپ پر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ اس وقت بھی آپ سارے کپڑے اتارتے ہوئے شرم محسوس کرتے تیبند باندھ کر اب غسل گیا کرتے آپ خود فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے اپنے سطر کو نہیں دیکھا کبھی میں نے اپنا سیدھا ہاتھ سطر پر نہیں لگایا اور اللہ تعالی نے آپ کو خیا کا وصف ایسا عطا کیا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آتا اور اس نے بے گیائی کا کوئی کام کیا ہوتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی تو فوراً آپ کیا جو وصف حیا ہے وہ اس کو جانچ لیتا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے ایک شخص خطبے میں آئے اور آ کر وہ جیسے ہی بیٹھے تو آپ نے دوران خطبہ یہ اشارت فرمایا عربی میں خطبہ ہو رہا تھا اور اس زمانے میں بھی اور آج بھی عرب شریف میں جو جمعے سے پہلے عربی کا خطبہ ہوتا ہے وہی واض بھی ہوتا ہے وعذ کے لیے کوئی الگ ان کے ہاں تقریر کا اہتمام نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ عربی سمجھتے ہیں تو عربی خطبے کے اندر ہی بعض و نصیحت بھی ہوتی ہے تو آپ عربی میں خطبہ دے رہے تھے یعنی بعض و نصیحت فرما رہے تھے ایک شخص آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں اور پھر آ کر اللہ کے رسول کی مسجد میں مسجد نبوی شریف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے انہیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو جس شخص متعلق آپ نے کہا تھا نام تو آپ نے نہیں لیا تھا لیکن اس شخص کو غصہ آ اور وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا مل مومنین کیا آپ پر وگین نازل ہوتی ہے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بعض لوگ یا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جو اپنی نگاہ کو حرام سے پر کرتا ہے اور پھر آ کر خود بے میں بیٹھتا ہے تو آپ نے فرمایا وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا اتقو فراست المؤمن المن ينظر بنور نور اللہ تم مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ نور ہے جو یہ بتا رہا ہے موجودہ حالات میں آج جتنی تباہی آئی ہے مہنگائی کہہ دیں بے برکتی کہہ دیں دہشت گردی کہہ دیں بے سکونی بے اطمینانی جو کچھ بھی ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری نہوستے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں اور انسان گناہ کب کرتا ہے جب اس کا دل گندا ہو جاتا ہے جب دل پر میل آ جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے اور دل سخت جن گناہوں سے ہوتا ہے جس غلطی سے دل سخت ہوتا ہے ان میں سے ایک غلطی بدنگاہی ہے ٹی وی پر انٹرنیٹ پر موبائل فون میں اخبارات کتابیں رسائل ناول ڈائجسٹ یا سڑکوں پر یا شاپنگ سینٹروں میں جہاں کہیں بھی آج کا مسلمان اگر اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر اسے نہ تو عبادت کا ذوق نصیب ہو سکتا ہے نہ ایمان کی حلاوت مل سکتی ہے حضرت امام ابن ماجہ حریص پاک ذکر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا اور اس استشاعت میں یہ واضح فرمان ہے کہ جب بے گیائی عام ہو جائے گی تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جن کے نام بھی لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے یہاں تک فرمایا گیا کہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو پتل و غارت گری عام ہوگی مارنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے کیوں مارا اور مرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا آج غیرت کا جنازہ نکل گیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا ایک ٹی وی ہونے کی وجہ سے چونکہ گھر کے سارے افراد دیکھتے تھے تو بہت سارے پروگرام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے باپ بیٹھا ہوا ہے بہن بیٹھی ہوئی ہے کیسے دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ غیرت کا جنازہ نکل گیا اب بہن کے ساتھ بھی بیٹھ کر ماں کے سامنے بھی بیٹھ کر وہ پروگرام لوگ دیکھنے لگے کہ جس پروگرام کو دیکھنا ایک مسلمان کے لیے خرگز جائز نہیں ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامد بقات ملالیہ ایک شیر سناتے ہیں اب فرماتے ہیں کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ شرم و حیا ختم ہو گئی اتنی بے حیائی عام ہونے کے باوجود بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ اب بہن کی موجودگی میں ماں کی موجودگی میں بعض وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے اب نیا کلچر آ گیا ہر کمرے میں ٹی وی الگ ایک کمرے میں بھائی وہ کمرہ بند کر کے ٹی وی دیکھ رہا ہے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے تو دوسرے کمرے میں بہن ہے تو تیسرے کمرے میں ماں ہے یعنی اب ہر کمرے میں ٹی وی الگ الگ رکھ دیا گیا کیونکہ جو چیزیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے نہیں دیکھ سکتے بتائیے جس قوم کا یہ حال ہو کیا وہ قوم دشمنان اسلام پر غالب آ سکتی ہے کیا اس قوم کے اندر سکون و چین پایا جا سکتا ہے تو موجودہ حالات کا مؤثر علاج یہ ہے کہ ہم بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دیں اور کوشش کریں کہ ہم بھی اور ہمارے گھر کا ہر فرد حیا سے مزین ہو تو ان اللہ تعالی ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی اور عبادت کی لذت بھی نصیب ہوگی اور تروزی شریف میں یہ حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ تباہی اس وقت ظاہر ہوگی جب بے حیائی عام ہوگی اور گانے عام ہو جائیں گے جب گانے عام ہوں گے اور بے حیائی عام ہوگی تو آپ نے فرمایا اس وقت تباہی ظاہر ہو جائے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قبرستان جاتے اور جب قبر کو دیکھتے تو آپ اس قدر گریا ازاری کرتے کہ دیکھنے والے کو رہماتا آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم کا ذکر سن کر بھی آپ روتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں کو سن کر بھی روتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ قبر کو دیکھ کر زیادہ روتے ہیں اور آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ قبر اہلی منزل ہے جو اس میں ناکام ہے وہ آگے بھی ناکام ہے اور جو اس میں کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے وہ عثمان غنی کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر جنت کی بشارت دی قطعی جنتی ہیں لیکن قبر دیکھ کر فکر کرتے کہ یہ قبر میرے لیے جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا حالانکہ وہ تو قطعی جنتی ہیں موجودہ حالات کا علاج یہ ہے کہ آج کا ہر مسلمان اپنی موت کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ اس نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے اور وہ یہ سوچے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے ایک نہ ایک دن میرا آخری دن ہوگا تو اس طرح بغیر تیاری کے قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا جب یہ سوچ اور یہ تصور اور یہ فکر ذہن پر سوار ہوگا تو دل روشن ہوگا اور گناہوں سے نفرت ہوگی آج جتنے مسائل موجودہ معاشرے کے اندر ہیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ نمود و نمائش ہے اربوں روپے نمود و نمائش میں سالانہ ضائع کیے جاتے ہیں یعنی صرف پاکستانی قوم کی اس رقم کو جمع کیا جائے کہ جو پاکستانی مسلمان نمود و نمائش اور دکھلاوے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ارب و خربوں روپے سالانہ بن جاتی ہے ان اربوں و روپوں سے نہ صرف یہ کہ غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے بلکہ اگر کوئی غریب کی مدد نہیں کر سکتا تو اپنے کاروبار میں لگا دے مگر صرف نمود و نمائش کے لیے فضول خرچیوں میں اور گناہوں میں اربوں روپئے خرچ کرنا کتنی بڑی نادانی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کہ آپ کروڑ پتی ارب پتی صحابی لیکن آپ کا مکان بھی سادہ آپ کا لباس بھی سادہ آپ کی غذا بھی سادی اور آپ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سادہ زندگی گزارے اس میں کئی لحاظ سے آفیت ہے آفیت کئی لحاظ سے نمبر ایک جب انسان سادہ زندگی گزارے گا تو یہ رقم اس کی جو بچ جائے گی وہ یا تو غریبوں میں دے دے گا یا اس رقم کو کاروبار میں لگائے گا اور کاروبار جب ہوگا تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا جب وہ نمود و نمائش اگر نہیں کرے گا تو نظر بد سے محفوظ رہے گا کہ نمود و نمائش میں جب نظر لگ جاتی ہے تو نظر کھا جاتی ہے نمبر تین جب ہماری قوم نمود و نمائش نہیں کرے گی تو غریبوں کے اندر احساس کمتری اور احساس محرومی پیدا نہیں ہوگا غریب اور امیر کے اندر یوں تو فرق ہوگا مالی اعتبار سے لیکن ظاہر میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا تو پھر غریب لوگ جو غلط راستے پر بڑی تیزی سے جا رہے ہیں وہ اس راستے سے محفوظ رہیں گے کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر نمود و نمائش کا انداز ایسا ہے کہ معذرت کے ساتھ اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا جیسے کسی کو اپنی چیز دکھا کر اس کو چڑھا رکھے ہوں دیکھ میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے یعنی اس طرح فخریہ خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جو غریب ہوں ان کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کی جاتی ہے حالانکہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ نظر بد انسان کو کھا جاتی ہے تو نمود و نمائش ویسے ہی غلط ہے اور پھر نظر بد یہ کھا جائے اس کا احساس نہیں ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکان بھی سادہ لباس بھی سادہ اور آپ کی غذا بھی سادی آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت ہو ایک کاروبار تھوڑا سا ہو تو ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بس اوقات نماز پڑھنے کا بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا اللہ تعالی معاف فرمائے اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو حال یہ ہے کہ توجہ نہیں ہوتی لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں خوش و خرو کے ساتھ نماز ادا کرتے آپ نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کو اس کی مطلب پرواہ ہوتی کہ کاروبار کی طرف آپ توجہ کریں پوری پوری رات آپ قرآن مجید فقان حمید کی تلاوت فرماتے شب بیداری فرماتے تو آج موجودہ حالات میں ہمیں حضرت عثمان غنی کا کردار یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی یہ عزم کریں کہ کاروبار چاہے اس میں کتنی وسعت ہو یا چاہے کتنی پریشانی ہو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم پوری توجہ سے نماز پڑھیں اور نماز کی برکت سے انشاء اللہ تعالی ہماری مشکلات آسان ہوں گی اور اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو پوری پوری رات قیام کرتے کاش ہمیں یہ جذبہ مل جائے کہ ہم کم از کم دو رکعات نفل نماز نماز تحجد ادا کر لیں خاص طور پر یہ سردیوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں نماز تحجد پڑھنا کتنا آسان ہے کہ اگر عشاء کی نماز دیکھی جائے تو ساڑھے سات پونے آٹھ بجے جماعت ہوتی ہے تو ساڑھے سات پونے آٹھ زیادہ سے زیادہ وہ لیٹ اگر سوئے مثلا پونے بارہ بجے تو بھی عشاء کی نماز میں اور سونے کے اندر کتنے گھنٹوں کا فاصلہ ہے تو پونے اگر بارہ بجے انسان سوئے اور صبح پونے پانچ بجے اٹھ جائے پانچ گھنٹے کی نیند بھی کافی ہے اور اس سے تحجد بھی نصیب ہو جائے گی پانچ بج کے تیس منٹ تک تحجد کا تقریباً آخری وقت ہے تو آپ سوچیں سوا پانچ بجے یوں آپ تصور کر لیں تو گرمیوں کے اندر پونے پانچ بجے نماز پڑھنے کے لیے تو ایک مسلمان اٹھتا ہی ہے تو اگر گرمیاں ہوتی تو پونے پانچ بجے اٹھ ہی جاتے تو جب سردیوں میں راتیں بڑی ہیں تو اگر ہم یہ آج یہ عزم کر لیں کہ اٹھ کر دو رکعت نفل ہمیں پڑھنے ہیں اور پھر وہ وقت جو قبولیت دعا کا وقت ہے اور پھر ایسی دعا کریں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیرت سے ہمیں ایسا فیض مل جائے کہ پھر سردیوں کے بعد بھی ہمیشہ ہماری تحجد کی عادت ہو جائے اللہ کی راہ میں مال دینا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں تو ام المومن نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے میں نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم مسجد میں تشریف لے گئے حضرت عثمان غنی فوراً گئے اور کھانے کا سامان لیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ام المومنین کی بارگاہ میں اور عرض کی اے مومنوں کی ماں آئندہ کبھی ایسا موقع ہو تو اس خادم کو ضرور یاد کر لیا کریں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا اے عائشہ یہ کھانا کہاں سے آیا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل تفصیل بیان کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور پوری رات حضرت عثمان غنی کے لیے دعا میں گزاری اور کیا دعا کی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی اس سے راضی ہو جا غزب کے موقع پر آپ نے تین سو اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے راوی کہتے ہیں انا رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر حضور اتنے خوش ہوئے کہ میں نے دیکھا کہ حضور خوش ہو کر ممبر سے اتر رہے ہیں وہ یقول اور یہ فرما رکھے ہیں ماں الا عثمان با داضری ماں الا عثمان با داضری اب عثمان کے لیے جنت مقدر کر دی گئی جنت کا ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا صرف یہی نہیں کہ آپ نے تین سو اونٹ دیے بلکہ دس ہزار مجاہدین کا آپ نے سامان دیا دس ہزار سونے کی اشرفیاں دی جن کا وزن تقریباً پینتالیس کلو بنتا تھا سونا ہی نبی اکرم صلی اللہ سونے کی اشرفیوں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا میں اس سے راضی ہوں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کافلہ مجاہدین کا آگے چلا تو تیس ہزار مجاہدین تھے تو آپ نے پیچھے چالیس اونٹوں کو روانہ کیا ان چالیس اونٹوں پر تیس ہزار مجاہدین کے لیے کھانا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیکھا تو تین مرتبہ ان کے لیے دعا کی جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کا معاملہ آیا تو اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے آپ کو پیش کیا بی روما کی خریداری کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی آپ نے پینتیس ہزار درہم میں کنواں خریدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا لکل نبی رفیق ہر نبی کا ایک رفیق ہے وہ رفیقی فل جن عثمان اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے غفر اللہ علیہ یا عثمان اے عثمان اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے معاملات آسان کر دیے اور تجھے بخش دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی جنت کی بشارت آپ کو عطا فرمائی اب موجودہ جو حالات ہو رہے ہیں ان حالات میں آپ دیکھیں کہ جو معاملات آئے وہ معاملات ہی آئے کہ یہود و نصارا دشمنان اسلام دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اپنی رقم کو خرچ کر رہے ہیں میں شہزادہ غوثل ورا مزار شریف پر جا رہا تھا ملیر میں حضور غوسی اعظم ردی اللہ تعالی ان کی اولاد میں سے ایک شہزادے ہیں ان کا مزار ہے تو راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے دو تین سوالات کیے پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ایک جگہ کا اس نے نام بھی لیا جگہ بھی بتائی اور کہا کہ فلاں جگہ پر مجھے آفر آئی کہ تم آ جاؤ آسان ڈیوٹی ہے ہم تمہیں اتنے ہزار ہزاروں روپے یعنی وہ ڈیوٹی کی جس کے اندر عام طور پر بمشکل کسی کو پچیس ہزار مل سکے تو کئی گنا زیادہ رقم وہ دے رہے جب اتنی بڑی آفر آئی تو وہ کہتے ہیں میں کہ چلا گیا کہتے جب میں وہاں گیا تو ایک این جی اوز تھی بظاہر ان کا کام یہ تھا کہ فلاح و بہبود کا کام کریں لیکن وہ غیر ملکی تھے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میں میرا کام کیا ہے آپ اتنی بڑی تنخواہ کی آفر کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بات گھماتے رہے گھماتے رہے گھماتے رہے آخر میں مجھے پتہ یہ چلا کہ مجھے کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے خلاف تیار کرنا ہے جو عورتیں بے پردگی کو عام کر سکیں بے حیائی کو عام کر سکیں اسلام کو نقصان پہنچا سکیں وہ مجھے اپنے علاقے سے ڈھونڈ کر ان کے پہنچانی ہے نیتا یہ ایک این جی اوز نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر ایسی کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا بظاہر نام یہ ہے کہ ہم سیلاب والوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن پیچھے جو ان کا کام ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اب ایک طرف تو یہ چیز ہے اور دوسری طرف ہمارے سامنے حضرت عثمان غنی کا کردار ہے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو یہ مال اسلام کے لیے پیش کر دیں اس مال سے اسلام کی ترقی کے لیے کوشش کریں اس مال سے دین کی خدمت کریں کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم بھی اپنے مال سے کوئی دین کی خدمت کر لیں کبھی ہم نے سوچا کیسے کیسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے صرف نمود و نمائش میں خرچ کر دیتے ہیں لیکن جب دین پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے زکات کے علاوہ کوئی چیز دینے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتا زکات تو فرض ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے جتنا خرچہ کیا یہ کوئی زکات نہیں تھی یہ تو آپ نے اپنے صاف مال سے اللہ کی راہ میں دیا آج کے دور کے اندر کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اسلام کا مرکز بنانے کا وہ بنانے کی سوچ رکھتا ہو کہ میری زندگی میں مسجد بن جائے کوئی مدرسہ بن جائے کوئی ادارہ بن جائے میری زندگی میں چلنے لگے اور پھر قیامت تک میرے لیے ثواب جاریہ ہو آئیے میں آپ کے سامنے اعلی حضرت امام اہل سنت کی سوچ پیش کروں فتح ردویہ شریف بارہویں جلد صفحہ نمبر 132 یہ قدیم جو نسخہ ہے اس کے مطابق الا حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہمارے اغنیا نام چاہتے ہیں معصیت بلکہ سری دلالت میں ہزاروں اڑا دیں خزانوں کا منہ کھول دیں یعنی اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جو مالدار ہیں وہ دین کی خدمت کی طرف توجہ نہیں دیتے گناہوں میں اور گمراہیوں میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں مگر دین کے لیے دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے پھر اسی فتح شریف کی جلد بارہ سفر نمبر ایک سو تینتیس اور میں نے عرض کی ایک قدیم نسخہ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں بڑی کمی امرا کی بے توجہی اور روپے کی ناداری ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پہ جو مشکل وقت آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال دیا ہے وہ اسلام کی خاطر مال خرچ کرنے کو تیار نہیں پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں حدیث کا ارشاد صادق آیا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ دین کا کام بھی بے روپے کے نہ چلے گا یہ اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ دین کا کام کیسے کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا عظیم الشان مدارس کھولے جائیں باقاعدہ تعلیم ہوں جو طلبہ تعلیم کا شوق رکھتے ہوں اور وہ اخراجات نہ رکھتے ہوں ان کو وظائف دیے جائیں آپ نے فرمایا طلبہ کی ٹیمیں بنائی جائیں پھر ان میں مدرسین واعظین مناظرین اور مختلف فنون کے ماہرین پیدا کیے جائیں پھر انہیں پورے ملک میں پھیلا دیا جائے وہ مفید کتابیں لکھیں ان کی کتابیں لکھوائی جائیں ان سے جس موضوع پر کتاب اور جس موضوع پر تقریر ضروری ہے وہ کروائی جائے اور پھر اسے پورے عالم میں پھیلایا جائے یہ سب اس وقت ہوگا کہ جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش کا دمبر چلیں گے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی نے لاکھوں روپے خرچ کیے اللہ کی راہ میں لیکن صحابۂ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو اسلام کی راہ میں جس کے پاس جو تھا وہ اس نے پیش کیا حضرت ابو عقیل حضرت ابو وقل انصاری یا حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کے پاس صرف چار کلو کھجور وہ لے کر آئے جہاں حضرت عثمان غنی نے مال کا ڈھیر لگا دیا آپ چار کلو کھجور لے کر آئے منافقین ہنسنے لگے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کھجوروں کو ہر بھیری پر ڈال دو جو مالو سر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو ان کھجوروں کو تھوڑا تھوڑا سب پہ ڈال دو تاکہ ان کھجوروں سے ہر ڈھیر کے اندر برکت ہو جائے تو اللہ کی راہ میں مال دینا ہے دین کی خدمت کرنی ہے چاہے وہ ایک روپیہ خرچ کر کے کی جائے چاہے وہ اس سے زیادہ خرچ کر کے دی جائے اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی اس کے مطابق ہم دین کی خدمت کے لیے سوچیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں آپ کے ہزار اونٹ آئے ہزار اونٹ غلے سے بھرے ہوئے تھے اس وقت اہت سالی تھی سارے تاجر جمع ہو گئے آپ نے برما مجھے کتنا دو گے یا لگے دس کے بارہ آپ نے کہا کم ہے انہوں نے کہا اچھا دس کے چودہ آپ نے کہا کم ہے وہ کہنے لگے دس کے پندرہ اس سے اوپر نہیں دے سکتے ہم مدینے کے تاجر ہیں اس سے زیادہ ہماری گنجائش نہیں ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے ہاتھ اپنا غلہ نہیں بیچوں گا دکھ بڑے حیران ہوئے کہ کا زمانہ ہے اور دس کے پندرہ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر مال دس کروڑ کا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پندرہ کروڑ میں خرید لیں گے تو اگر آپ سوچیں کہ کوئی دس کروڑ کا مال لے کر آئے اور اسے پانچ کروڑ نفع ہو جائے تو تجارت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑا نفع ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ مال نہیں بیچوں گا پھر آپ نے کیا کیا آپ نے یہ سارا غلہ مدین شریف کے غریبوں میں تقسیم کر دیا لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے غلے کی تم بہت کم قیمت دے رہے تھے میں نے اپنا غلہ اپنے رب کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اور بہت زیادہ منافع پر دیا ہے ایک دس عطا فرماتا ہے اور وہ بھی کم از کم ہے اس سے زیادہ وہ جتنا چاہے عطا فرما یعنی اگر دس کروڑ مال ہے دس کروڑ کا مال ہے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا تو مجھے سو کروڑ عطا ہوں گے اور یہ ایک ایسا بزنس ہے دنیا کے اندر انسان کتنے بڑے سے بڑا بزنس کر لے اتنی رقم اسے حاصل نہیں ہو سکتی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ جلدی میں ہیں تو میں نے روکنے کی کوشش کی اور میں نے کہا میرے ماں باپ آپ کا قربان یا رسول اللہ رک جائیے تاکہ میں آپ کا دیدار اطمینان سے کر سکوں تو آپ نے فرمایا میں جلدی میں ہوں بات یہ ہے کہ عثمان غنی نے جو ہزار اونٹ کا غلہ غریبوں میں تقسیم کیا ہے تو اللہ تعالی نے جنتی عروج سے جنتی دلہن سے عثمان غنی کا نکاح کیا ہے تو میں اس مجلس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں موجودہ حالات میں حضرت عثمان غنی کا یہ کردار مؤثر علاج ہے اگر ہمارے مخیر حضرات مالدار طبقہ اپنی حوث کو اپنے دل سے نکال دے اور وہ یہ سوچے کہ ہم عیاشیوں میں گناہوں میں خورافات میں کتنے دولت خرچ کر دیتے ہیں لیکن کتنے سفید پوش ہیں کہ جو بظاہر نوکری پیشہ ہیں لیکن مہنگائی کے اس دور کے اندر ان کا گزارا مشکل ہے ہزاروں روپے کے وہ مقروض ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی تعاون کرے اور وہ کسی بھی لحاظ سے سوچے انسان کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو غلّہ تقسیم کر دیا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں تو ان غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں اور آپ کا کردار ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے حضرت عثمان غنی جب اسلام لائے تو آپ کو بہت تکلیفیں دی گئیں آپ کے چچا آپ کا جو چچا حکم بن آس ہے اس نے آپ کو دھوپ میں ڈال دیا کبھی چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیتا کبھی بدبودار چمڑے میں لپیٹ کر باندھ دیتا پھر منہ پر دھواں دیتا آپ نے دین کی خاتر دو مرتبہ ہجرت کی پہلی مرتبہ مکہ سے حبشہ گئے اور پھر حبشہ سے مدینے آئے ذرا سوچیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا کردار اور ہمارے اعمال دیکھیں اول تو ہم دین پر چلتے نہیں ہیں لیکن اگر تھوڑا بہت چلنے لگے اور اس دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی مشکل آ جائے دن پر چڑھنا دین پر چلنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں مثلا ایک شخص حرام کماتا ہے دین میں آ گیا اس نے حرام کمانا چھوڑ دیا چند مہینوں کے لیے روزی تنگ محسوس ہو رہی ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ ظالق اگر وہ حرام میں پڑ جاتا ہے موجودہ دور کا علاج یہی یہ ہے ہر انسان غور کرے کہ عثمان غنی اور تمام صاحب کرام اور تمام بزرگان دین کا کردار یہ ہے کہ دین کی خاطر جو پریشانی آئے اس پریشانی کو خوشی خوشی اٹھانا ہے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں دین پر ثابت قدم رہنے والے کے لیے تم میں سے پچاس آدمیوں کے برابر اجر ہوگا اگر دین پر چلنا مشکل لگتا ہے پھر بھی چلیں گے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں جی پریشانی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کردار باغیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا چالیس دن تک محاصرہ رہا آپ نے چالیس روزے رکھے بغیر سہری اور بغیر افطار کے اور چالیس دن تک قرآن پڑھتے رہے نوافل پڑھتے رہے شب بیداری کرتے رہے عبادت کی آپ تو کثرت فرماتے تھے لیکن ان چالیس دنوں میں آپ نے بہت کسرت فرمائی اور امت کو یہ پیغام دے دیا اے رسول اللہ کے امتیا میرے کردار کو دیکھ لو کہ جب کوئی پریشانی آئے تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان دین سے دور ہو جائے بلکہ پریشانیوں میں اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے یہاں تک کہ چالیسواں دن تھا خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا دیدار کیا عرض کیا رسول اللہ بغیر شعری اور افطار کے روزے رکھ رہا ہوں باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے بہت انہوں نے تنگ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرما اس پر اے عثمان صبر کرو فعین نقطف تروین دنا یہ چالیسواں جو روزہ تم نے رکھا ہے یہ روزہ آج افطار تم ہمارے پاس کرو گے آنکھ کھل گئی اپنی زوجہ حضرت نائلہ سے صاحب نے فرمایا اب وقت جدائی ہے پرانی مجید فقان احمد کی تلاوت آپ نے شروع کی اور الحمد رب العالمین سے ابتدا کی پہلے پارے کے آخری رکو تک پہنچے ف سید فی اللہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ انکریب اللہ تعالی ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا جب اس آیت پر پہنچے تو باغیوں نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا جب آپ شہید ہوئے تو قرآن کا نسخہ کھلا ہوا تھا آپ کا خون مبارک اس قرآن پر گرا اور ترکی میں استنبول میں وہ قرآن پاک آج بھی محفوظ ہے اور اسی طرح کھلا ہوا ہے اور اسی آیت پر آپ کے خون کے نشانات ہیں اتنے خوش نصیب ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری زندگی عبادت میں گزارتے رہے اور آخری چالیس دن تو آپ نے بہت کثرت سے عبادت کی کتنے خوش نصیب ہیں اور کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جس حالت میں دنیا سے جائے گا کل بروز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا یہ قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے تو کل بروز قیامت قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جب شہید کا خون جس جگہ پر گرتا ہے تو وہ جگہ گواہی دے گی کل بروز قیامت حضرت عثمان غنی کیسے شہید ہیں کہ ان کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ موجودہ حالات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو عبادت کی کثرت کریں قرآن سے محبت کریں کتنے خوش نصیب ہیں وہ بھائی اور وہ بہنیں صبح صبح نور والے وقت میں وہ قرآن مجید فقان حمید سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں زندگی میں کم از کم ایک بار یہ تو ہو کہ الحم سے لے کر ون ناس تک ہم مکمل قرآن پاک سمجھنے میں کامیاب ہوں اور یہ قرآن کی چاشنی ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم نے الحم سے لے کر ورناس تک قرآن پاک سمجھ کر مکمل کیا تو پھر پورے سال ان لمحات کا انتظار رہتا ہے کہ کیا خوش نصیب لمحات تھے کتنے خوش نصیب تھے کہ صبح صبح نور والے وقت میں قرآن سمجھنے جاتے تھے پھر ایسا شخص دوسری مرتبہ قرآن وہ سننے کے لیے جاتا ہے اور الحمد ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ تین مرتبہ چار مرتبہ قرآن پاک مکمل سن چکے ہیں اب بھی وہ جا رہے ہیں الحمد الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد باہر شریعت مسجد میں خوشگوار زندگی پروگرام صبح سات بجے سے لے کر سوا آٹھ بجے تک صبح سات بجے سے لے کر سوا آٹھ بجے تک باہر شریعت مسجد میں یہ پروگرام جاری و ساری ہے آپ سے گزارش ہے آپ حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ عی سال ثواب کے لیے بھی اور اپنی آخرت کو ہم بہتر بنانے کے لیے عزم کریں ان شاء اللہ عز و جل ہم قرآن مجید فقان حمید کے نور سے اپنے آپ کو ضرور منور کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور آپ کا کردار بھی موجودہ حالات کا مؤثر علاج ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس گئے تو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے پہنچے تو آپ کے جسم پر معمولی لباس تھا اور اس پر جگہ جگہ پیمند لگے تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اس لباس کو تبدیل کر لیں تو آپ نے ایک جملہ کہا کیا مجھے لباس نے عزت دی ہے عمر کو عزت اسلام نے دی ہے اس جملے میں گہرائی ہے کہ انسان اپنے لباس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو بلکہ وہ یہ سمجھے کہ عزت انسان کی کردار سے ہوتی ہے کتنا بھی عالیشان لباس پہن لے لیکن اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو اسے عزت نہیں مل سکتی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا مجھے اسلام نے عزت دی ہے تو اگر ہم بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی عزت دے گا وہ زمانے میں معزز تھے مسلما ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اب دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں احساس کمتری کس قدر زائد ہے جب مسلمان حکمراں اقوام متحدہ میں جاتے ہیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اقوام متحدہ میں اسے تقریر کرنی ہوتی ہے کسی مسلمان بادشاہ کو یا صدر کو یا وزیر اعظم کو تو وہ دو دن تک یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کون سی ٹائی لگاؤں گا کون سے رنگ کا اور کتنا مہنگا سوٹ پہنوں وہ دو دن تک اسی خیال میں ہوتا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں انڈیا کے وزیر اعظم جو سکھ ہے وہ جب اقوام متحدہ میں آیا اور تقریر اس نے کی تو اس کے سر پر پگڑی بھی بندھی ہوئی تھی داڑھی بھی اس نے رکھی ہے اور اس نے اپنا مخصوص لباس بھی پہنا ہوا تھا یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سکھ جو ایک باطل لوگ ہیں انہیں اپنے پیشوا کی باتوں پر عمل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو اور ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی رحمت اللہ ہیں ان کی ہر ادا پیاری ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے ایسی چیزیں مسلمانوں کے اندر جب تک پائی جائیں گی اور جب تک وہ احساس کمتری کا شکار ہے اس وقت تک انہیں عروج نہیں مل سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو اپنے آپ سے پوچھتے کہ اے عمر یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں چھوڑ دیا یعنی روزانہ رات کو اپنا محاسبہ اور موجودہ حالات کا یہ علاج ہے کہ میں بھی اور آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ہم پورے دن کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ آج کا دن کل سے بہتر گزرا کہ نہیں اگر آج کا دن کل سے بھی برا گزرا تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور اگر بہتری آ رہی ہے اور ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس رفتار کو تیز کرنا چاہیے کیونکہ روزانہ ایک دن گزر کر ہمیں وہ موت کے قریب کر دیتا ہے جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنا کوڑا مارا مدینے کی زمین رک گئی آپ نے فرمایا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے کیا عمر نے انصاف نہیں کیا زمین رک گئی دوسرے دن آپ نے اہل مدینہ کو جمع کیا اور آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ یہ زلزلہ کیوں آیا ما حذا ما آدست یہ بتاؤ کہ زلزلہ کیوں آیا کس سے غلطی ہوئی ہے کون سی سنت چھوٹ گئی ہے کون سا مستحب چھوٹ گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شراب عام ہو جائے یا بے حیائی عام ہو جائے وہ تو ایک پاکیزہ دور تھا تو اس دور کے اندر زلزلہ آیا تو آپ نے اس موقع پر اہل مدینہ کو آپ نے تمبی کی اور آج کچھ بھی ہو جائے ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے ہم توبہ کریں اور کیا غلطی یہ بھی ایک عجیب سوال ہے غلطیاں ہی غلطیاں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں یا ہمارے گناہوں کی نوسطیں ہیں تبھی ہی ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے آپ نے پھر فرمایا اور کیا فرمایا اس فرمان سے پہلے حضرت عمر کی دعا سنیں آپ روزانہ یہ دعا کیا ارزقنی اللہ فی سبیلک شہادت موتی فی بلد رسولک اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت بھی دے اور تیرے حبیب کے شہر میں مدینے میں مجھے موت عطا فرما جو روزانہ یہ دعا کرتے ہیں آپ نے جلال میں اشاد فرمایا عادت لا لو نفیق مدینہ سے زندگی گزارنا اگر پھر زلزلہ آیا تو عمر مدینہ چھوڑ دے گا میں پھر مدینہ میں نہیں رہوں گا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ندار ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے ہر معاملے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے جس طرح بزرگان دین کا معاملہ تھا کہ اگر ہوا بھی چلتی تو وہ کہتے یہ میرا کوئی گناہ ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے جب آپ ہوش میں آئے تو خون بہ رہا تھا اور زندگی موت کی کشمکش میں ہے ہوش میں آتے ہی پہلا آپ نے یہ سوال کیا کہ جب اس نے حملہ کیا تو میں نے نماز پوری کر لی تھی یا میری نماز باقی تھی پہلا سوال یہ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کی نماز پوری نہیں ہوئی تھی نماز کی حالت میں اس نے حملہ کیا تو آپ نے نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے آپ نے فرمایا بغیر نماز کے آدمی کس کام کا پھر آپ نے پوچھا کہ حملہ کس نے کیا اور معاملہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے تمام عبادتوں میں سب سے اہمیت نماز کو حاصل ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جانور ذبح کرنے کے لیے گرایا ہے جانور گرا دیا گیا ہے اس کے بعد وہ چھری تیز کر رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسے کوڑا مارا اور فرمایا کہ کیا تجھے رسول اللہ یہ تعلیم نہیں معلوم کہ آپ نے اس سے منع کیا ہے اس سے جانور کو اذیت ہوتی ہے تجھے چاہیے کہ پہلے چھری تیز کر پھر جانور کو گرا آج دیکھیں کتنے معاملات ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم کسی کو کہنے کے لیے کچھ تیاری نہیں ہوتے کسی کی اصلاح کے لیے یا ہم کسی سے کہیں بھائی آپ کام غلط کر رہے ہیں اب کتنے معاملات ہیں دیکھیں بقرا عید کے اندر جو عید کی نماز کے فوراً بعد جانور ذبح کرتے ہیں ان میں سے اب ایک نیا فیشن نکل آیا خود عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں کسائی عید کی نماز نہیں پڑھتے یہ جانور کو باندھ کے رکھتے ہیں بعض دو ٹانگے باندھ کے رکھتے ہیں بعض چاروں باندھ کے رکھتے ہیں بعض گرا کے رکھتے ہیں اور وہ عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں پتہ نہیں خود باز سنتے ہیں کہ نہیں آ کر فوراً وہ ذبح کرتے ہیں اتنی دیر تک جانور کو باندھ کے رکھنا اور اس طرح کی حرکتیں پھر چھری تیز کرنا سامنے یہ تو کوئی معاملہ ہی لوگ نہیں سمجھتے قبلے کی طرف منہ جانور کا ہو اور اسے ذبح کیا جائے یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے یہ مستحب عمل ہے اگر کسائی صحیح طور پر جانور کو گرا دے تو ٹھیک ہے ورنہ جانور کو روڈ پر گھسیٹنا منع ہے لیکن لوگ گھسیٹتے ہیں اور گھسیٹ گھسیٹ کر پتہ نہیں کتنی دیر تک گھسیٹتے رہتے ہیں کتنی دیر تک گرا کے رکھتے ہیں کوئی سوچ ہی نہیں ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ ہم غلط کام کرنے والے کو ٹوٹتے ہی نہیں ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے یہ جانور بقرعید کے جو آتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے شاہ شاعر کہا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کی تعظیم کا حکم قرآن نے دیا یہ بچوں کا کھلونا بنا دیا گیا جانور بچوں کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں بچے اسے بھگاتے ہیں اور ریسنگ لگا رہے ہیں جانور کو مار رہے ہیں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں یعنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ جانور اس کی بھی حقوق ہیں اور اس کے متعلق بھی ہم سے سوال کیا جائے گا یہ وہ عظیم جانور ہیں جو پل سراد کی سواری ہیں اور ہمارے بچے ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اسی طرح بہت ساری برائیاں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کوڑا مارا اور کہا کہ تو جانور کو گرانے کے بعد چھری تیز کر رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو, تو اس طرح جانور کو اذیت دے رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جب خوف کا غلبہ ہوتا تو تنکا اٹھاتے اور کہتے آج کی کہ عمر یہ تنکا ہوتا عمر نہ ہوتا یہ خوف کا عالم تھا کہ جو قطعی جنتی ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں لیکن کبھی خوف خدا سے رونا نہیں آتا تو آئیے ہمارا دل کیسے نرم ہو دل نرم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے ہم قرآن کے نور سے روشن و منور ہوں آخر میں میں پھر عرض کروں گا پتہ نہیں آئندہ ہماری زندگی ہو یا نہ ہو, ہو سکتا ہے آئندہ جب سردیاں آئیں تو ہم میں سے کوئی دنیا میں ہی نہ ہو ہم اس وقت غنیمت جانے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور ہم قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن و منور ہوں بہرِ شریعت مسجد میں فجر کی نماز کے بعد اور لیاقت آباد میں الحمد رب العالمین وہاں پر الحمد عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام جاری ہے جو عشاء کی نماز کے بعد آ سکتے ہیں وہ عشاء کے بعد آ جائیں اور جو فجر میں آ سکتے ہیں وہ فجر میں آئیں باہر شریعت مسجد میں جو وقت ہے وہ سات بجے سے لے کر صبح سات بجے سے لے کر سوا آٹھ بجے تک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے